اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وََ وسلم کے حوالے کر دے یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وََ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وََ وسلم خاص تم ہی کو ہے سب مسلمانوں کو نہیں ہم نے ان کی بیویوں اور باندھیوں کے بارے میں جو مہر واجب لدا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے